السلام لوگ کہاں تک پہنچے تھے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اسم <تصفح> ابيك خيره ته قدانه اجرك ليهدنا الصراط المستقيم لهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليه زراط عليه صراط الذين انمت عليهم صراط الذين انمت الله آمين. امين اللهم احبب الينا في قلوبنا وكره الينا الكفر وجالنہ راشدین صدری ویسر طیبہ سے متعلق ہم کیا پڑھا سور فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں توحید کی تمام قسموں کا بیان ہے نمبر ایک پورے قرآن کا خلاصہ ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہی تعریف کے لائق ہے اس تعلق سے حمد اور مدحم میں فرق بتایا گیا اللہ کا معنیٰ بتایا گیا رب کا معنیٰ بتایا گیا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے اس کے بعد کیا ہے مالک امی بتایا گیا کہ عبادت کے تین ارکان ہیں جب تک تین چیزیں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوگی بلکہ عادت ہوگی تمیز العبادت من العاد تمیز العبادت من العادات عادت میں اور عبادت میں فرق کیا ہے عادت جو انسان غیر ارادی طور پر جو کام کرتا ہے یا اپنے ارادے سے دنیا کا کام کرتا ہے جس میں انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اور عبادت میں یہ ہے کہ انسان جو قاب کرتا ہے صرف اللہ کی رضا ایک ہے عبادت محضہ اور ایک ہے عبادت غیر محضہ عبادت ماہدہ جو ڈائریکٹ اللہ اور بندے کے درمیان کم تھا جسے نماز ہے روزہ ہے زکار اور عبادت غیر محض اللہ کے حکم سے دنیا کا جو کام کیا جائے وہ بھی عبادت ہے بالواسطے مباشن غیر مباشن کیونکہ وہ بھی کھانا پینا بھی عبادت ہے کیونکہ اگر مقصد ہے کہ اس سے ہم قوت پیدا کریں اور اللہ کی عبادت کریں تو اس کو عبادت غیر ماہدہ بولتے ہیں تو عبادت محضہ جو ہے اس کے لیے تین ارکان ہیں تین پلر نمبر ایک محبت اللہ سے خالص محبت بلدین عامن الشد وحب اللہ جو ایمان اس پر نہیں رکھنا اونچی اونچی رکھو بلدین عامن اشد و حب اللہ ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے سب سے سخت محبت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا یعنی مشرق بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ محبت خالص نہیں ہوتی لیکن ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے خالص ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بیوی بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں یہ فطری محبت ہے دنیا محبت ہے کھانے سے محبت پینے سے محبت انسان کی انسان کی اپنی ضرورت ہے انسان چاہتا ہے کہ ہمارا کام اس محبت لیکن اللہ کی محبت کے درمیان اور بندے کے مخلوق کی محبت کے فرق کیا ہے اللہ کی محبت ہے محبت تعظیم ہے محبت اجلال ہے محبت اکرام ہے عظمت والی محبت ہے عبادت والی محبت ہے توازو اور انکساری والی محبت سمجھ گئے نا اب ہم کسی محبت کے لئے توازو انکساری والی اور ان کے سامنے جھو ہے تو یہ شرک ہوا ہے اس لیے کہ محبت ماں سے بھی ہوتی ہے ابیر سے بھی ہوتی ہے ماں کی محبت ماں, ماں کے شاہ نشان ابیر کی محبت اولاد سے محبت اولاد کے شاہ نشان محبت و اشفاق اور باپ سے محبت محبت احترام تو باپ اولاد کی محبت باپ کا درجہ نہیں لیتی اور باپ کی محبت اولاد کے درجہ نہیں لیتی تو اللہ کی محبت و خالص نیچیے تو یہ رب العالمین کے اندر ربوبیت میں ہے جس کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا جائے رحمان رحیم میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے جس میں امید ہے بندہ جب رحمت کا تذکرہ کرتا ہے اس کا دل امید سے بھر جاتا ہے اس لیے اس میں درس ہے کہ بندے کو عبادت کے وقت اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے تو تجاف جنوب انل مغوا رب خوفن اور مالک ام الدین میں اللہ قیامت کے دن کے مالک اس میں خوف ہے کہ حساب کتاب ہوگا ڈرنا چاہیے کچھ کہنے سے پہلے کچھ بولنے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے اس میں خوف ہے امید اور خوف دونوں کا مجموعہ ایک ساتھ ہونا چاہیے اور جب امید اور خوف ہوگا تو اس میں محبت کے جذبات بھی ہوں گے اس لیے کہا تھا جنوب و رب و خوف و تمام ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو گئے اس حال میں کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ دعا مانی عبادت یہ سے برات یہ دا اپنے رب کی عبادت کیسے کرتے ہیں امید اور خوف امید اللہ کی رحمت کی خوف اللہ کے عذاب کا اس لئے اللہ نے کہا ادعو ربکم تضرعن و خفیہ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ و خفیہ آہستگی کے ساتھ اور کہیں اللہ نے کہا وذکر ربکا فی نفسکا تضرعن اپنے رب سے دعا کرو اپنے جی میں دعا کرو چلا چلا کے نہیں عاجزی کے ساتھ اور خیفتاں ڈرتے ہوئے تو عاجزین کے ساری میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ابھی بھی جذبات ہونا چاہیے اور حاضری کے ساری میں اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا صورت الانبیاء میں جن کو اللہ نے سارے عالم پر فضیلت دی اور اللہ نے ان کو چن لیا ان کے صراط مستقیم کی ہدایت دی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حد ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ فرمایا دین کی سمجھ دی اور اللہ نے کافر قوم پر اللہ ان کو غلبہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمایا دعا کی قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ کو سلامتی بنا دیا اس کے بعد لوت علیہ السلام کو اللہ نے گندے لوگوں سے دور رکھا جو لوگ اغلام بازی کرتے تھے لواتت کرتے تھے اللہ نے ان کے فتنوں سے بچایا اور اللہ نے ان کو نیک صالح میں شامل نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا جیسے بھی آپ نے تفسیر طور پر بیان سونا شخص نوح علیہ السلام کو اللہ نے مصیبت سے بچایا اور ان کی ان کی نافرمان قوم کو اللہ نے غرقاب کر دیا اس کے بعد اللہ نے داود علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی سلیمان کو حکمت عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پیتل کو نرم کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا جنہوں پر اللہ نے حکومت دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ایوب علیہ السلام کا اسماعیل عل کا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال جسمانی بیماری مطلع کیا اور اس کے بعد دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول اسی طرح ابراہیم اور اسماعیل کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ خصوصیت کے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے اللہ کے حکم سے پہلے نکل گئے تو کشتی میں سوار ہوئے پھر کشتی ڈوبنے لگی پھر قرآن دازی ہوئی پھر ان کو نکالا گیا پھر سمندر میں ڈالا گیا پھر مچھلی نے پیٹ رقمہ بنا لیا پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا ان کی دعا قبول ہوئی دعا قبول ہوئی لا دس محانہ کہنا تعلیم پڑھنے سے کیوں دعا قبول ہوئی ان لوگوں کی پریشانیاں کیوں دور ہوئی اور ان کی دوائیں کیوں قبول ہوئی اور اللہ ان کو کیوں دیں اسی وجہ سے وہی دو ان نے ہمکان ہوئی سیرن ویدانا خاشاہی وہ لوگ خیر اور بھلائی میں سبقت کرتے تھے نیکی اور بھلائی میں شبقت کرتے تھے یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے یعنی کہ انتظار ایک کل کریں گے پرسوں کریں گے جیسے اللہ کا حکمت فوراً عمل کرتے جو بھی خیر کا موقع فوراً عمل کرتے اور ہر لمحہ کو قیمت یہ جانتے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے ہر خیر کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے جیسے انسان چاہتا ہے اس کا کاروبار چمکے چاہے اس کے لیے دوسرے ملک جانا پڑے چاہے اس کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے چاہے اس کے لیے اٹھارہ گھنٹہ ڈیوٹی کرنی پڑے اگر پروفٹ ہو رہا ہے تو انسان خوب خوب محنت کرتا ہے تو یہ انبیاء کرام کی دعائیں جو قبول ہوئی اور اللہ نے جو فضیلت دی اور اللہ ان کی مصیبت دور کی اس لیے کہ خیراں خیر میں سب سبقت کرتے تھے نمبر ایک نمبر دو وہ رغب اَََ رحبا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تو رغب امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ سے امید بھی رکھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی ان کو فضیلت دی لہذا الرحمن الرحیم میں امید ہے اور مالک امید دین میں خوف نمبر ایک نمبر دو ملک کے اندر دو خیرت ہے ایک مالک اور ایک ملک مالک کے معنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے مالک الملک وللہ مالک ملک سما آسمان و زمین کی ملکیت ہے اس کے ہاتھ میں مالک جو ہے ملک سے ملکیت سے ہر چیز کا مالک لیکن کوئی کسی چیز کا مالک ہو کوئی ضروری نہیں کہ اس میں اس کو اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہو جیسے آپ کے پاس بہترین گاڑی ہے امریکن گاڑی ہے گاڑی کے آپ مالک ہیں لیکن ڈرائیو نہیں آتی آپ سپر مارکیٹ کے مالک ہیں لیکن سپر مارکیٹ میں کیسے مینیج کرنا چاہیے اور اس کو کیسے ترقی دینا چاہیے اور اس کے کام کو کیسے آگے بڑھنا تجارت کی معلومات نہیں آپ ہو سکتا ہے آپ معلوم ہے آپ کو مالک ہے لیکن اس کام کا طریقہ نہیں آتا جیسے حضرت عمر کہتے تھے الا اللہ منتفق ہمارے مارکیٹ میں وہی آدمی کاروبار کرے گا جس کو کاروبار کرنے کا طریقہ آتا ہے جس کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا ہے نکلو یہاں سے جاؤ پہلے سیکھو کاروبار کیسے کیا ہے تو اس کے پاس دکان ہے لیکن کاروبار کیسے کرنا چاہیے دکان میں اس کو معلوم نہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اس لیے اللہ نے دوسری قیرت نازل کی مالک اور ملک ملک کے معنی بادشاہ جو بعد مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے بادشاہ بھی ہے وہ جیسے چاہے تصرف کرے گا جیسے چاہے استعمال کرے گا کس کو کیس, کیا درجہ دینا چاہیے کون کام کیسے اور ہو, کم کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے یہ ملک کے اندر ہے اللہ مالک بھی ہے اور ملک مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے اور ملک ہے یعنی پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے نا اللہ اللہ اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے ول امر اور اس کا فیصلہ بھی ہے اور جانتا بھی ہے کیسے تدبیر کی جائے گی سانپ کو کیسے روزی ملے گی ہاتھی کو کیسے روزی ملے گی اور کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کیسے روزی ملے گی زمین کے اندر بہت سی مخلوق ہے جو روزی حاصل نہیں کر سکتی اس کو روزی کیسے ملے گی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ کہاں اللہ عزا ویاں کو بہت سی مخلوق ہے جو اپنی روزی حاصل نہیں کر سکے اللہ انہیں بھی روزی دے رہا ہے اور تمہیں بھی روزی دے رہا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ مالک اللہ الدین قیامت کے دن کا مالک ہے تو قیامت کے دن کا مالک ہے تو کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں ہے بے شک ولی اللہ کچھ سماوت بلاؤ ولی اللہ سماوات سماوات بلاؤ گما بین آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان وہ تمام کا مالک ہے تمام کے نظام کو چلانے والا ہے لیکن قیامت کی طرف نسبت کیوں کی گئی اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں دنیا میں اللہ نے انسان کو کیا دیا ہے اختیارات دیے ہیں تو جو ساتھ حرف ہے قرآن کے وہ پورے نازلت سے ہے مطلب جو سات حرف ہے قرآن کے مطلب جیسے کہ ملک بولا اور مالک بولا مالک مالک تو یہ جو ڈفرینسیشن جو ہے میں جو ورڈز میں <ito> تو وہ بولتے ہیں کہ ڈائلیکس سے آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے تو یہ پورے کیا بولتے ہیں تھرو ریولیوشن ہے قرآن جو ہے سات خیرت میں نازل سات لہجے میں سات لہجے میں نازل ہوا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ نے ایک صحابی کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے تو پکڑ لیا کہ تم جو یہ پڑھ رہے ہو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے پڑھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یار ص اللہ یہ تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے کہا کیسے کہا کہ تم پڑھو پہلے اس سے پڑھوایا کہا یہ بھی صحیح کہا تم پڑھو تم بھی صحیح یعنی دونوں کی قید کی تصدیق اور آپ نے کہا انزل القرآن قرآن اللہ سب کے قرآن جو سات لہجے میں نازرو عرب کے سات قبیلے تھے ان کے لہجات جیسے مثال کے طور پر نجم ادا ہوا قریش میں ہوا پڑھتے تھے اور ایک قبیلہ تھا جو ہوئے پڑھتے تھے اور ایک قبیلہ تھا تخلیط ہوئے اور جی جی جی یہ سات لہجات اس میں بہت لمبا چوڑا اختلاف علمی بحث ہے لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے مختلف قبائل تھے ان کے لہجات الگ الگ تھے تو اللہ نے آسانی کے لیے سات لہجات میں قرآن نازل فرمائی ابھی موجودہ جو سیکرات سبعہ ہے وہ, وہ قرت نہیں ہے اس کا کچھ حصہ ہے کیونکہ وہ جو سات لہجات تھے اس کی پوری تفصیلات جو حضرت عثمان ردی اللہ عنہ کے پاس تھی جو نسخہ تیار ہوا تھا حضرت وہ بکر نے رضی اللہ عنہ اس کو حضرت عمر کے پاس, عمر پاس آیا حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو دیا حضرت حفصہ تھے حضرت عثمان نے دیا اور اس کے بعد جو جتنے لہجات تھے اس کو حضف کر دیا صرف ایک لہجہ جو ابھی ہم قرآن پڑھے ہیں اسی پر رکھا اور بقیہ کو جو ہے انہوں نے دفن کر دیا اچھا ٹھیک ہے کیوں تاکہ امت میں خلاف نہ اسلام جب پھیلنے لگا اسلام جب تو لوگوں کے لیے تمام لہجات میں پڑھنا مشکل تھا اختلاف ہوتا ہے اس لیے عرب کا ایک لہجہ جو ہے جو ابھی جو موجودہ قرآن ہے نا یہ یہ حضرت عثمان والا قرآن ہے ردی اللہ لیکن ابھی آپ کو افریقہ میں چلیے تو وہاں ورش کی قرت ملے گی سوڈان میں جائیے تو سوسی کی صوسی دوری کی سوسی انیل بصری کی کرت ملے گی اسی طریقے بعض ممالک میں جائیے تو نافع قالون کی کرت ہے قالون قانون بعض جگہ حمزہ کی قیرت مختلف ملکوں میں الگ الگ لیکن مجموعی طور پر یہ جو قیرت ہے حفصا عاصم آسم و اور بلط مفضل تو اس لیے جو ہے ہم اس قرآن کو پڑھنا ہے جو مصحف حضرت عثمان نے دنیا کے مختلف خطوں میں تیار کر کے بھیجا تھا وہی ہے جو ابھی پڑھ رہا ہے تو سات حرف اب دنیا میں ہیں ہاں ہے لیکن ہے پوری, پوری پورا نہیں کچھ حصہ ہے قرات صبح آشرہ ممکن ہے کہ تمام قیرتوں کو جمع کر دیا جائے کرات میں شراتِ متوطرا غیر متبادرہ ہے قراط متواترا غیر متواترا کا مطلب ہے کہ ہر دور زمانے میں لوگوں نے پڑھا اور وہ غیر متبادرہ کے اتنی تعداد میں لوگوں نے نہیں پڑھا تو اگر سب کو جمع کرنے پر ممکن ہو جمع ہو جائے لیکن جو ہے اختلاف سے بچنے کے لیے جو ہے حضرت عثمان ندی اللہ عنہ نے ایک قیرت کو جمع کیا اور جو خوراک قرآت میں متأثر ہے جیسے ہم نے قلت و قرآن میں پڑھا ہم لوگوں کا جو سبجیکٹ تھا تو کچھ اس کا کچھ حصہ یا بڑا حصہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو بس صرف اس لیے کہ اس کو اس فن کو زندہ رکھا جائے تو اس لیے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا بعد مدارس میں پڑھایا جاتا ہے جیسے لکھنؤ میں پڑھایا جاتا ہے آپ کے گجرات وغیرہ میں اور سب سے زیادہ مدین یونیورسٹی میں کرتے پڑھائی جاتی ہے ہم لوگوں نے پڑھا ہمارا سبجیکٹ ہے بہرحال آپ کا سوال تو ٹھیک تھا لیکن یہ وقت کے اعتبار سے ذرا یعنی یہ ہو گیا ٹائم زیادہ لگ گیا مالک امیدین جو ہے قیامت کے دن کے مالک ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے لیکن قیامتی مالک کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل اختیار اللہ کے ہوگا ہاتھ میں اور جو اختیارات ہمیں دیے گئے جو پاور ہمیں جو دیا گیا سما البسرا الفاظ اللہ کے کان ان وصولہ کان اللہ نے دیا سننے کے لیے آنکھ دیا دیکھنے کے لیے دل, دل یا سمجھنے کے لیے آزا و جبارے ہیں قیامت کے دین سارے اختیارات سلب ہو جائیں گے پاور سیز ہو جائیں گے سمجھ میں نا کو نفس کوئی نفس کسی نفس کا ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا کوئی نفس کسی نفس کا ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا انسان کا اپنے جسم پر بھی ملکیت نہیں ہوگا منختما ہوا ہی وہ تو کل ہی تشدد و ارجر کان تشد اللہ منہ پر مہر لگا دے گا پہلے تو اللہ کہے گا پوچھے گا جھوٹ بولیں گے وہ کہیں گے واللہ ربنا ما ن اللہ ربنا نامہ کنہ مشرقین اللہ کے ہم مشرق نہیں تھے ہم مشرق نہیں تھے تب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے منہ پر مہر لگا دے گا یہ چمڑا ہے یہ بھی بول رہا ہے یہ نہیں بول رہا سمجھ میں یہ بول رہا ہے قیامت کے دن اس چمڑے کو اللہ بن دے گا اسے بلوائے گا تو کل منائی یہ بولے گا یہ بھی چمڑا ہے یہ پاؤں بولے اور اسی طریقے سے زمین بھی بولے گی یوم یوم تو زمین بھی اپنی خبر اس میں بھی کیچ ہو رہا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے مسجل جو ٹیپ ریکارڈ ہے یا موبائل اس کا جو سسٹم ہے ریکارڈنگ کا جو سسٹم ہے کیچ کرنے کا یہ جو ہے زمین سے نکالا گیا ہے اس کا کچھ نام ہے اس میں موبائل میں صلاحیت ہے لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کیا تو یہ زمین اس دن خبریں بیان کریں گی یا تو آپ کی آواز آئے گی یا نہیں تو زمین میں جو کچھ زمین بولے گی انسان کہے گا لے میں شہید مالینا چمڑے میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو اے چمڑے میرے خلاف گواہی ہو جس نے ہر چیز میں بولنے کی طاقت دی. تو مالک الدین، کی دین کے مالک ہے اس اقار سے کہ نفس کو نفس نفس کچھ بھی مالک نہیں ہو بلکہ انسان اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہو ہم کرام نفسی نفسی کا عالم میں ہوں گے. ایمان والے اور غیر ایمان والے بھی پریشان ہوں گے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوا ہوں گے کسی کا پسینہ کمر تک کسی کا گھٹنے تک کسی کا منہ تک اور علامہ البانی نے حدیث نقل کی کہ بانس کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر اس میں اسٹیمر پانی جہاز چلا دیا جائے تو چلنے لگے ایسا ہو یویم من الغم والکرب ما لا خون وہ تکلیف مصیبت آئے گی جس کی طاقت نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس میں حسن صفات اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا میں بھی امن عطا فرمائے عافیت عطا فرمائے موت کے وقت بھی عافیت دیا اللہ قبر کے وقت بھی قیامت کے دن کی ہوناقی ص اللہ مکمل محفوظ فرمائے اللّہ وقینہ شر ذلك اليوم لیے اللہ شر ذلك اليوم لیے اللہ شر الدعالی اليوم, اليوم اللہ اس دن کی برائی سے بچا اس دن امن اور عافیت عطا فرما اس لیے دعا سکھائی گئی ہے اللہ صلی اللہ آخر اللہ دنیا میں بھی اور میں بھی عافیت عطا امن عطا اللہ تو یوم نفس الفس کوئی نفس کسی نفس کا کوئی مالک نہیں ہو کچھ بھی اللہ نے فرمائے یابک مخصو یوم والد عشیا اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اپنے رب سے ڈرو جس دن والد جو اپنے اولاد کے لیے سب سے قریب ہوتا ہے اس کی ہر جائز خواہشات یا ناجائز خواہشات کے لیے بھی ہر کچھ فراموش کر دیتا ہے لیکن باپ اپنے بیٹے کے بیٹے اپنے باپ کے کام نہیں آیا اللہ نے کہا ولاء اللہ حمیمیم دوست دوست سے سوال نہ کر سکے گا حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یوم یفیر المر امین خی انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اس سے قریب رشتہ کیا ہیں امی ماں سے بھاگے گا اور اس سے قریب یعنی ہمدردی کے اعتبار سے باپ, باپ سے بھاگے گا صاحبتی بنی اور اس سے قریبی بیوی بی بی سے بھاگے گا کیونکہ ہر انسان جانے گا کہ بھائی کوئی ہماری پریشانی دور نہیں کر سکتا ایک نمبر دو کہ تاکہ ہماری پریشانی کوئی دوسرا نہ دیکھے ہر انسان پریشان ہو لکھ امن یوم دین شان و یغنی ہر نفس کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی یعنی دوسروں سے دور کر دے گی لیکن اس میں بھی اللہ نے کہا الق اللہ یوم بادن جس نے دوست ہوں گے دشمن ہو جائیں گے لیکن متقی لوگوں کے درمیان وہ بے چینی نہیں رہے گی وقال الدیث یقین المجرمون قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ کہیں گے بار رساط وہی زندگی تھوڑے دن ٹھہرے بعد لوگوں کا کہیں لگے گا اللہ عشیت صبح سے شام تک تھے بعد ایسا لگے گا صبح سے چاش تک تھے البی سے ملنا یوم بعد لگے, لگے ایک دن تھے بعد لوگوں کے البی سے دن تھے لیکن جو ایمان والے ہوں گے نا اور ایمان کے علم حاصل کیا اگر آپ نے علم کے مطابق عمل کیا تو اس وقت میں امن اور آفیت اللہ تعالیٰ فرمائے گا دلیل اقال لدین اوت العلم والی قطل کتاب اللہ ایمان والے اور علم والے کہیں گے کہ تم زمین میں ایک مدت تک ٹھہرے پوری زندگی چند گھڑی معلوم ہوگی لیکن جو ایمان والے ہوں گے علم والے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں ایک لمبی زندگی گزاری تم ساٹھ سال کی ستر سال کی جو زندگی ہے وہ تم نے گزاری یہ ایمان اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ استقامت میں سے فرمایا تو خلاصہ یہ ہوا کہ مالک الدین دین قیامت کے دین کا مالک ہے یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یقب اللہ عسم آباد اللہ تعالیٰ آسمان کو دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا اور اور زمین کو بائیں ہاتھ میں لپیٹے گا جیسے بادر وات میں باد روات میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بائیں ہیں اور اللہ فرمائے گا این ملوک کو زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جب الجبارون، ایم تب تکبر کرنے والے غرور کرنے والے ظلم و جب کرنے والے کہاں ہیں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے کیوں اس لیے کہ زمین آسمان لپٹ لیا جائے گا اور سور جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے انسان و جنات مر جائیں گے ملک الموت بھی مر جائیں گے اس موقع سے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ائی ملوک کو زمین کے بادشاہ کہاں ہیں عئی ن جب بارون اور پرانے کریم کی شاید میں لمن الملک اليوم اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کے لیے یہ اصل ہے دلیل لمن الملک اليوم آج کی بادشاہت کس کے لیے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی ساری مخلوق مر چکی ہے سوائے اللہ قہار <الْقَحَار> پھر اللہ ہی جواب دے گا اللہ ہی کے لیے جو واحد ہے اکیلا ہے قہار ہے قہار یعنی غلبہ والا ہے تو پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہے قیامت کا جو مرحلہ ہے سب سے پہلا مرحلہ تو موت سے شروع ہوتا ہے نمبر دو قبر نمبر دیر سور پھکا جائے گا پہلا سور جو پہلا سور پھکا جائے گا تو زمین آسمان کی تمام چیزیں کیا آئیں گی فسائق منفق سماوات منفق. زمین آسمان کی تمام چیزیں بے ہوش ہو پڑیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ چاہے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ نہیں مریں گی روح جو انسان کی نہیں مرے گی ریڑھ کی ہڈی کا جو پچھلا حصہ ہے وہ باقی رہتا ہے اللہ کا عرش باقی رہے گا اللہ کی کرسی باقی رہیں گی راخیر ٹھیک ہے تو پہلے سور پھنکا جائے گا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب سور دوسرے سور پھونکا جائے گا کیا وہاں فیدہ ہم قیام ہی اندرون سب کھڑے ہو جائیں گے بند کی جو سب ہیں اللہ کے دربار میں سب حاضر ہوں گے وقت ختم ہو رہا ہے آج کیونکہ آپ کو معذرت پہلے کیا میں ایئرپورٹ جانا ہے گھر کے لوگ تو ان کل انشاءاللہ اللہ تفصیلی در سکوں صبح بسم اللہ خوش کل میں اللہ یا وجہی کا خالصہ جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کا جو دیدار ہے صنف کا دو قول پہلا قول تو یہ ہے کہ وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے کیونکہ جز بول کے کل مراد لیتے ہیں یہ سورہ بقرہ کہیں گے تو سور بکرا میں بکر ہے لیکن پوری تفصیل آ جاتی ہے تو اللہ کا وجہ جد بول کے کل مراد لیتے اسی اعتبار سے, سے نمبر ایک نمبر دو الباس صرف کہتے ہیں کہ وجہ کا ترجمہ وجہ ہی سے ہونا چاہیے اس سے صفت وجہ ثابت ہے اللہ کے فعین الفتم وجہ اللہ کلو شعین اللہ وجہ کل منائی حفاظ کا وجہ کائنات کی تمام چیزیں فن ہو جائیں گی چہرہ باقی رہے گا اگر چہرہ ترجمہ کرتے ہیں تو چہرہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ دل میں ہو کہ صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ اس سے اللہ کی پوری ذات مراد کلو نفس اندہ نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نفس نفس بولیں گے تو اس میں ہاتھ بھی آ پاؤں بھی آ سب چیزیں آ گئیں نا تو اس اعتبار سے اگر یہ تفسیر ہے انشاءاللہ تفسیر لازم اس کو بولتے ہیں تفسیر لازمت اگر ذات بھی مراد لیا ہے وجہ کو ثابت کرتے ہوئے اگر اس سے ذات مراد ہوئے تو کوئی حرج ٹھیک ہے نا اللہ اور اکثر آہ.. لوگ زیادہ سوالات نہ کریں آپ نے بہت لمبا سوال کیا زیادہ سوال <laughs> نہ کریں ہمارے درد اکثر لوگ ہاتھ پیسے بیٹھتے ہیں کیا یہ جائز ہے اس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے شیخ عبد الباری اللہ کو دیکھا منع کرتے کہ مرضی سے آزاد کے خلاف ہے لیکن خاص طور سے کھاتے وقت کے لیے تو وعدے حدیث ہے بخاری کی لکل متق میں متقی کا منع ہوا کہ میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا جی جی ٹھیک ہے سمانت اللہ معذرت کے ساتھ اللہ